الحمد لله الحمد لله الذي جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته مرشدين للأنار ولا تب السلام على سيد الرسل والأنام قول بودي بسم الله الرحمن الرحيم بِذُنُورِ اصْطِرَاقِ الْمُسْتَقِيمِ اصْطِرَاقَ الَّذِينَ أُنْعِمَ عَلَيْهِمْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أُنْعِمَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ مَغْضُوبٍ احمد بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين سبحان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله وسلم على تيا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله مخلص فی مخلصدین مجاہد اسلام مولانا قاری محمد غلام رسول صاحب متذلل هو اور شادeval لاہور دے ملک برادران حضرات دی محنت خدمت اور خلوص کے نتیجے اج دی محفل دے جملہ شراکا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستان گی مولانا جس وقت تاریخ آستے تشریف لیا سن موجود آ پوچھا اس وقت میں پیش کیا س سیدنا عثمان ضمی رضی اللہ تعالی عنہ پر الزامات کا اضارہ دوسرے لفظرائچ آسان لفظ حضرت عثمان نے ونی ادی اللہ تعالی عنہ کی الزامات سے پاک اور ان شاء اللہ اسے ہی موضوع جناب سامنے مختصر وقت دے اندر پیش کرنا ہے جامع جملے تفصیل نار اس موضوع نو بیان کرنے بہت وقت درکار ہے اس موضوع چھیڑ تو پہلے میں ایک جناب نو ایسی حقیقت سمجھانا کہ جس کا انکار کسے بھی صاحب ممکن نہیں ہونا وہ یہ آ اللہ جہ شاہ نو نے صحابہ اور اہل پیتے کرام دی عزت احترام اور محبت اپس دے اندر ایسا مضبوط جوڑے کہ ایک دزت ایک دی عزت احترام اور محبت دوسرے تو بغیر ممکن نہیں اللہ جان ہو انہیں دونوں دی عزتاں دے احترام اور محبت انہوں دا رشتہ آپس ایسا مضبوط ہے کہ ایک دوسرے تو جدا نہیں ہو سکتے اگر کوئی کوشش کرے کہ محبت صحابہ تو بغیر محبت اہل بیت رکھا ممکن نہیں اور اگر کوئی کوشش کرے محبت اہل بیت تو بغیر محبت سے سابہ رکھا کوئی ممکن نہیں اگر کوئی کوشش کرے میں ایک دی عزت کرا, دوجہ دی دو کرا کوئی ممکن نہیں اللہ پاک نے ایسا عجیب انسلاک کیتا ان کا کہ ممکن ہی نہیں افتراق ایک دی محبت اور عزت دا دوسرے کی محبت اور عزتوں تو ممکن ہی نہیں بہت عجیب دعوی اور بہت ہی عجیب اسے دلائل نے انتہائی تقی کی گل ہے کر کے تمام امت دے اولیاء کرام اور نو اس بات سے متفق ہونا پیا کہ میاں صحابہ کرام دے خلاف زبان نہ کھولو اہل بیت کرام دے خلاف نہ کھولو انہوں دے آپس دے اندر اختلافات پو ہی نہ پو گے کہ دونوں تو جاندے رہو ایک کہہ رہے ہیں بڑا ہی گہرا مطالعہ کیتا ہے اس حقیقت پہنچیاں کوئی الزام کوئی اعتراض اگر کوئی صحابہ دے اٹھاوے گا نا بے ہی اسی طرح کا الزام اور اعتراض اہل ویل دے ضرور پیدا ہونا ہے مشرتی کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ صحابہ کرام نشانہ بنا کسے اعتراض دا کسے الزام دا تو آہل بیت نر بنا پینا اگر جہل دی وجہ کی وجہ آہل بیت کا احتراج دیکھنے نہیں آ رہا وہ او ایک اور کر لے. او دی وہ لامی ہونی لیکن اگر وہ علم والے بندے بیٹھے گا تو بے نی اس طرح کا اعتراض اور الزام جہاں سابت لگ رہا ہونا علم والا بندہ آہل بیدت کر دے گا پھر بھی کرو گے لہذا انصاف اور خیر بچے کہ نہ ادر زبان کھولو نہ ادر زبان کھولو اپنے اندر کمی سمجھو اپنے علم کا نقص سمجھو اپنی جہالت اپنا قصور سمجھو کمی نہ ادریا نہ ادریا میں ایک موٹی جی گل کرنا اج پہلی وارا میں مرث کرن لگا اور تساں وی پہلی وارا ہی دنیا سننی اور گالوی میں بخاری شریف جو کرن لگا جڑے لوگ صحابہ کرام دے اوتے زبان درازیاں کردے نے اپنی او جہالتاں نو پتہ نہیں کی کی سمجھ کے تو اہل بیت دی محبت دے کے متعی بن کے حابت زبان راضیا کرتے ہیں ان لوگوں واسے خصوص ان میں تسمی اس کہنا اسلام کا وہ کوئی دشمن کو نہیں وہ تھڈو جاڑی وٹتے ہیں ان لوگوں طرف ایک اعتراض ہے انہوں واسطے نا چیز جواب ہے اعتراض آم کر کرتے ہیں کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہویا تین دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفنایا نہیں گیا صحابہ کرام چنگے صابہ سن حکومت کے خلافت کے چکر چس مصروف رہے ہزور تین دن, دن دفنایا ہی نہیں اے اعتراض صحابہ ہے پھر وہ دہرانا جی ہابہ کرام تو بعد خلافت کے مسئلے چ مصروف رہا کنو خلیفہ بنا حضور کا خیال ہی نہیں الزامی جوابات کافی نہیں ایک ہوں تازہ تازہ میرے ذہن چکایا ہے. ایک وہ میں پہلو تیار کر کے آیا بخاری شریف دا جڑا ہونے والا تازہ ہے وہ یہ یا جناب اگر اے الزام اور اعتراض کیا آہلے وید تے نہیں آتا وہ بھی تے اس لیے ہے سن سا. اگر سابا کرام خلافت مسلے چ مصروف رہن تو چلو اہل وید تک ہو جائیں گے سابا انہوں کو لڑ مولا علی یہ ہوئی کام کر لیں لیکن اس بڑا جڑا الزامی جواب وہ الزامی ہے اس کا خسم کے لیے دشمن بالکل دند کھٹے چپ اگو چور نہیں ہو سکی بولنے بخاری شریف سنا سے سہی ہونے شاقی نے امام بخاری نے یہ روایت دو جگہ سے لیا میں نمبر تو دس دینا ایک نمبر ہے حدیث دتالی سنتالی دوسرا نمبر ہے باٹ چھاٹ دو جگہ بخاری مختلف سنداں حدیث مبارک ہوں جا میں نکتا پہلو دعوی کر بیٹھا وہ سبوت دے رہا کہ جہا اعتراض الزام ساب سے کچھ نے لایا ہے نا ضرور بیائن نہیں اسی طرح کا اہل ویل ضرور آنا ہوں جیسے کہ فما ہوا جواب جبفا ہوا جواب ہونا تھی سوال کا جاب دس دے دیا گے جای جواب دینا سانو بھی نہیں اہی جاب بیائے ہی ساڈا بن جنا دیکھو اے الزام صاحب سے نے لایا کہ جی انہوں فکر نہیں سی ہزور سکار وشال فرما گیا خلافت کے چکر چ پے ہوں بخاری شریف کی روایت سنو ہوں دولے بید دے دو بزرگ جدید امجد سمجھ دو حضرت سیدنا عباس حضور دے چاچا پار دوسرا حضرت مولا علی مشکل خشا دے بارے منہ کھولیا جا کہ اونا خلافت کے مسلے وچ مصروف ہو کے انہوں خلافت کا دنیا کا خیال پیا حضور کا خیال نہیں دی دیکھو ہی اعتراض ہو بخاری شریف کی پہلے عبارت سنو یا کان کہن تھلا تھا ابل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبح الحمد لله باريا فاخذ بيديه عباس ابن عبد المطلب فقال له انت والله بعد ثلاثن عبد العاصا واني والله لارى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا اني لا اعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت اذهب بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنساله في منہ لال امر انکان فی نا علم کا وہ انکان فی غیر نا علم بنا فقال علی انا واہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا آنا حاص باد وَاللّٰهِ لَا رسول اللہ صل اللہ حضرت جو نے عباس حضرت عباس دے بیٹے نے نبی اکرم صلی اللہ وسلم دے خاص منظور نظر نے مولا علی جماعت دے بندے نے مولا علی جماعت دے بندے نے آپ فرما نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری بیماری شریف آخری تکلیف شریف جدو مبتلا ہوئے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری تکلیف کے اندر جس لے آخری بیماری کے اندر سرکار مبتلا ہوئے سرکار نکلیف پہنچیے توجہ ذرا حضرت عبداللہ ابن عباس فرما نے حضرت آپ مولا علی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو حضور دے گھر مبارک باہر تشریف لیا بندے کھڑے سن پوچھا سنا سنے نبی کا حال ہے کی حال ہے آپ نے فرمایا بڑی امید اس تکلیف جو حضور نو اللہ پاک سونا تندرستی عطا فرماے گا ٹھیک ہو جان گے مولا علی سرکار اگے ٹرے نے اگو ہزور کے چاچا پاک ہٹ عباس پاس آ گئے بہن فلیا پاسے لے گئے فرماندنے علی ایک گل یہ کی یار گل سن میں گل کرنا چاہتا جی کرو فرمایا حضرت عباس نے فرمایا مینو بنو ابدل مختلف حضرت ابدل مختلف کی اولاد یعنی حضور دادا باغ دی اولاد حضرت ابدل مختلف کی اولاد انہوں تے پریشانی دے آسار پہ دستے ہیں چہرے میں موت دے آسار جن میں نے یہ سوچتے ہیں پہ حضور کے جان دو بعد سڈا کی بنے گا اخریڈی رحمت لال امید داس جا رہی آخر وقت دے ہونا سی میں پریشان اے سارے پریشان میں ویخ رہا ہاں آپ حضور دے جان تو بعد تصا ڈنڈے دے بندے بن جاؤ گے جدھر مرضی ڈنڈے کوئی چلائی رکھے گا آؤ چلیے حضور حضور دے کول ہزور دزور دل چلنے ہیں ہزور نرد کرنے ہیں یا رسول اللہ تے بال خلیفہ کون ہوا اللہ جو ہے لاک بولو سبحان اللہ حضرت اباس مولا لیتے ہیں حضور کول جا کے پوچھنے ہیں کیا رسول اللہ سی من ہارل امر بادت اے خلافت والا کام جناب تو بعد کدے سپرد ہونا ہے کن خلیفا بننے یہ پوچھی لئیے ہزور کہہ دیں گے سنوی خلیفا جی رولا مک جائے گا سارے مولا علی سرکار نے جواب دتا ان فرمایا گل سن ہے گل سنو میں کدی انہوں پوچھو میں نہیں پوچھا گا کدی میں فرمایا کیوں فرمایا جی حضور نے اج کہہ نا کہ خلافت نہیں لبنی فلانے نو لبنی پھر قیامت تک سان نہیں لگ چپ کر جا یہ جو کوئی برم رہا جا نہیں بولو اے یہ روایت کدی سنی جی میری بات تو سنیجی سچی سچ آ جی فرمایا میں کدی نہ منگا گا فقال علی ہے فقال علی واللہ لئن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پمانا مولا علی نے فرمایا چاچا جی یہ آج مانگ بیٹھے تے حضور نے نہ دکھتی تے پھر قیامت تک سان لوگ خلیفہ نہیں جی چپ کر جاؤ میں نے منگا گا سرکار سانو تلافت دو حضور جا رہے نے اوے چلے جان پھر سڈا بھی وارہ آ جانا ہے بولو سی اچھی مرو پھر سڈا بھی وارہ آ جانا نہیں دے وار واری آنی نہیں جی حضور نے کدھرے فرما دتا کہ نہیں تو بس پھر کی لبنا کسے بھی نہیں دینی گل سمجھا جے مسلمانوں دے اس روایت حدیث جڑے نکلتے ہیں ایک تو سب تی گل نکل رہی ہے جہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندروں اندر علی نو فرمایا خلیفہ ہے اور ڈب مرو چوٹے تجابو تجالو علی کو کس معنی میں وسیع کہتے ہو وسیعت یہی مانتے ہو بتاؤ یہ آخری وقت ہے آخری لمحات ہیں مولا علی فرماتے ہیں میں رسول سے مل بل... نہیں مانگوں گا خلافت حضرت عباس فرماتے ہیں مانگ لو وہ فرماتے ہیں نہیں مانگوں گا بتاؤ کس وقت رسول نے اپنی خلافت کی وسیعت مولا علی کے متعلق کی تھی بتاؤ آخری جڑے سن آخری تکلیف جڑی سی اس حضرت عباس تبجو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی نو علیحدہ خلیفہ خلافت سارا کچھ دتا ہوں آپ چاچا جی نرمان نہ دیں چاچا جی چپ کرو اپنے فرمانے چپ کرو چاچا جی ہمیشہ واسطے جی خلافت پر رہنا جے چلو دے نہیں جے دا مطلب اندروں اندروں مولا علی نو بھی پتا سی جی حضور تو پوچھ بیٹھے نا ہو سکتا ہے سرکار بےت اکبر ہی دین کے کی ہونا چاہیے حضور تو باقی جانتے سن شک آئی گل ہے بادشاہ سن حضور دیاں رمضان علی نہیں جاننی تو نہیں جاننی قربان جاوا سونے ایک نقتا ہوئی لبا پتا چلیا مطلب ہاکے ہوئی سونے نبی نے کسی نام درد کر کے خلیفہ نہیں بنایا کسی نو خلافت اپنی کا وارس نہیں بنایا وہ اپنے صحاباتے آلے پیر چڈ گئے نے جنو بنا لینگ گے محمد وہی پسند ہونا ہے سمجھ آ گئی کہ نہیں اللہ اکبر و کبیرہ اور سنو دوسری گل یہ چکی لبی ہے نکتا دوسرا جہا ایس وقت میں پیش کرنا تاکہ میرا دعوی سابت ہوا میں پہلوں کر کے بیٹھا او <تصحة> کیا وہ جی سابن اس لیے اپنی پی خلافت دی پی حضور بھول گئے تو خلافت دی پی اص آخانگے انہوں تو وسال سے وفاد تو بعد پی آ بی بیسرو کیا پی کرو کی آگو گے کی کرو گے سڑکنے اعت منہ اہل بیعت بھی گئے جیڑا نو حضرت عباس ہلور چاچے نو اہل بیت نو نبی پاک بھی نہیں پئی ہوں پائے گئی ہے پہلوں خلافت دی اور دسو ہوں کی کریے معلوم ہویا سنی مذہب کو سوا جا رہی نہیں جو ہے جو سمجھ کے نہیں ہے سبحان اللہ کیا بات کیا بات اللہ اکبر و کبیرا معلوم ہوا جھلیا کسے جھوٹے کلو نے اہلے پیدے <تصفيق> <تصفيق> <دو> محبت کے دعوے جنا چیر صحابہ محبت نہیں ہونا چر اہل پید آ نہیں جھوٹا جھوٹا جھوٹا دوسرے پاک سمجھے گا من ہوئے گا جے ایک ایک پاسے ایک پلیتی ماللہ اللہ خیال کرے گا من پلیت ہوں لگا جاوے گا اللہ دے دربار کا کدی خرب نہیں پاوے آ گیا جی سوال سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا ہوں ناچیر دی گل ٹھیک ہوئی نا کہ جاض اور الزام ہی بے نہیں تو زیادہ مسائل اور میں کئی لیکن لہر بات ایک محفل نشست سارے بیان بیانوں سکتے لیکن پکی گل جی ایک پاسے جو سوچو گے دوسرے پاسے توجہ نہ جائے تو لے علم نہیں تو ہو علم ہوئے گا تو پھر اسی طرح کا بھی چلا جانا لہذا لہذا ضروری دونوں کا احترام رکھو اور دونوں دی محبت دل دی اندر رکھو تو توجہ ہے اللہ کبیرہ علم قلم آم ہے کلم ہے کتابت آم ہے لکھائی آم ہے آم نے علم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دی نشانی دسی القلم قلم عام ہو جائے گا یہ قیامت دی نشانی حضور نے دسی. لیکن حضور نے فرمایا اللہ اٹھ صاحب اٹھان کا کی مان ہے علم مان ہے اولا علماء اٹھ جانا اور واقعی کتابیں ہیں کوئی بولا ماں اٹھتے جا, جا رہے ہیں کتاباں جی آلم واسطے آلم واسطے سمجھ ضروری ہے اور امل ضروری کفر ن نہیں سمجھتا آلم نہیں جہلیت نئی سمجھتا آلم نہیں سڈا کلندر اقبال فرماؤں گا آپ فرماؤں دیکھ ابلیس کہہ رہا رہے یورپ نے اندر بیٹھ کے ابلیس پہ آخر جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یہ دا مطلب سنو سڈا کلندر اقبال فرما ہے فرما میں یورپ کے اگلیس کہہ رہا سی اپنے مریدا کے خلیفیا نورپ دے اندر وستے نے کہ سنو میم بشرکی مسلمانوں کا دا ہوں ڈر کوئی نہیں رہا بشرکی مسلمانوں کا دا می خطرہ کوئی نہیں کیوں انہوں نے بابا جی کیوں جیلے آنکھا بابا جی نے آخلا جی ڈر می پتا ہے دے مقابلے مگر اینا دی آستین دے اندر وہ نہیں ہر موسا کلیم کو تھوڑا سمجھا دل بول سبحان اللہ بے پیرا نے حرم کیا اربی اللہ پاک سنا جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام لائی سلام سدیا کو گئے پاک پروردگار نے فرمایا اصا تیرہ مقابلے میں تینو فروغ کے مقابلے میں بھیجنے لگے ہیں اص تیرے, لگے ہیں تیرے, لگے ہیں تیرے تیر نال ہے نال ہونے کی نشانیاں دینے اپنا ساتھ اجدہ بن گیا پر مائ ایک نشانی ہے جب بھی سجے گا جڑا کام آخے گا کرے گا دوسرا دوسری نشانی فرمائے اپنا ہاتھ سجاؤ توجہ اپنا سجا اپنی بگل پاؤ بغل پاؤ بغل چایا فرمایا کٹ ویسے نہیں چمکن لگ پیا جی جن پیا چمکا اللہ نے فرمایا اللہ سونے فرمایا نشانیاں نی اور بھی آیا جدیاں بوجھ لاتے یہ دلیل میں تیرے پھر آن جنگی بتی بلا میں دلی تام ایک میں سننی مذہب میں اگر جانا لوگ جہے سنیا پریشان کرتے ہیں حضور نور کے میں نے گل سمجھا جی حضور نور کے میں نے نور کے میں سکتے ہیں نور ہوں دے, دے, چمک دے چمکتا نہیں بگل چن چن بن جائے جلیا اللہ جس وقت تو ساخی آئے چمک رہے جد حضرت موسا کا ہاتھ جد جور بن جا سا جلیا اللہ نے ہزور کے کل نور بنایا لیکن گل یہ نارائ نائ خاجا محمد شفیل اجپالی صاحب خیر گل آ گئی کر دمجہ بولو سڈا کلنگر فرما ہے اللہ سونے نے فرمایا جا قلیم دے مقابلے وچ اے اے نشانی ہے میں تیرے اقبال کہ بلش گئے یورپیا نو یورپیوں تگڑے وہ میرے مشرق کا دا ڈر کو نہیں ریا کیوں آ بڑے بڑے آؤ گے دعوے کر کے فرونا دے مقابلے ساڈے فرونا دے مقابلے چ بڑے بڑے آؤ گے پر میں گھبرا نہیں کیوں نہیں گھبرا ہک کوئی نہیں مطلب کوئی نہیں یہ سب میرے لاڈے میرے لاڈے میرے پھر ان کی کرضی کرب نال کوئی نہیں جدا کوئی نہیں رب سونے دی دلیل کوئی نہیں اور یہ وجہ کسم ازاد کر کے گاٹے ٹوٹ جانے جا میدان کرنا فرونا کا کھ رو کمبے جان نکل جاتی اور ہے جانتا ہوں مشرت کی اندھیری رات میں جانتا ہوں میں کہ کی اندھیری رات میں بے بیضا ہے حرم کی آس پیار ساڑے حضرت صاحب یہ بیضا لے کے آئے جداد کام جی ہر تھان فرا نو لاجواب کرنا تو سمجھنا کو چھوٹی گل ہزور د جوڑے پاک کا سدکا کوئی لاجواب نہیں کر سکتا یہ صرف یہ اللہ نے شرف اور اعزاز بخش فقیران کا صدقہ کا حضرت صاحب کی فکر نے پوری دنیا دے فرانہ نے لاجواب موضوع لایا ضلع اکاڑے چن ضرور سنیا جی وہ نا ہے کافر لوگ نبیوں کو پاگل کیوں کہتے تھے بڑا زبردست عجیب موضوع ہے وہ ضرور سنیا جی توجہ ہے خیر میں او اپنا جڑا دعویٰ سینا او دے واسطے جناب نو میں چیز نے دلیل بخاری شریف چو دے دیتی کہ میاں جڑا اعتراض اور الزام صحابہ تے لونے او دے لاردہ یا اوستو بھی پیڑا کوئی لگ جائنا ہے اہلِ بیعت دوٹے لیکن لگنا کیا ہوا توجہ لگنا کیوں آ جہالت دی وجہ ادھر بھی ادھر بھی لہذا ساتھ دیو. دے پیچھے چلو اللہ دے فقیر سچ کہہ گئے لہذا اہل بیت بھی ٹھیک نے اپنی جگہ تے. صحابہ بھی سچے نے اہل بیت بھی سچے نے نہ ادھر مخالفت کرو نہ ادھر مخالفت کرو دونوں نو سر کا تاج سمجھو اللہ دے فضل دنیا آخرت مالک اس طرح تا فرما یہ میرا دعوی دلیل نال ثابت ہویا ہے کہ نہیں ہویا اے ذرا جی بولو نا لو اس تو بعد سمجھو میرے موجودی تمہید یعنی ان سمجھو کہ اجمالی طور پر میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی کی تمام الزامات سے پاک دامنئی اور برات اجمالی طور پر میں نے کر دی ایک ایسا پھا غلط پا دیتا ہے اگلے دے ساری زندگی او دے وچوں نکل سکتا اگر حضرت عثمان غنی دے منہ کھولے گا یا کسے ہور صحابی دے کھولے گا تے پھر اہل بیت تے بھی ضرور کھلے گا ایک جاب ہو گیا کہ نہیں ہوا برات اور پاک دامنی آگئی گئی یہ ای ایسی اجمالی آ گئی کہ سابا دی ہو گئی تلے بہت بھی مچ ہو گئی وہ بھی پاک سابت ہو گیا وہ بھی پاک سابت ذرا بولو بولو او! اگلی گل سمجھ جس وقت اصل آنے انہیں الزامات دیتا میں ایک کتاب دس دینا اس بندے نے یقین کرنا اسلام دوتے بہت بڑا احسان فرق مسلمانوں غزالی رحم اللہ شاگرد نے امام غزالی شاگرد نے اور امام قاضی عیاض مالکی جنہ شفا شریف لکھی انہوں دے استاد نے اندلس دے, اشبیلیہ دے مغرب دے علاقے دے مسلم امام نے امام قاضی ابو بط ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ کتاب لکھی الاد یعنی قباس دی ایسے ایسے گندے سوال جہے مسلمانہ دی ریڑھ دی ہڈی توڑ آے ہوڈ ہون ہو سوالوں تو بچاؤ والے جواب جو سوال اٹھتا آیا ہے انہوں سارے کٹھے کیتے ہیں کٹھے کر کے سارے کے جواب دیتے ہیں اس کتاب دنایا نام ہے علاوہ سنگھ افسوس کے پوری دنیا اے کتاب یہ ایک حصہ صرف چھپیا ہال تک باقی دی منظر عام تے نہیں آئی ویکھو پتہ نہیں کسے پئی ہا جی مواقف الصحابہ دا حصہ ای دا بالکل منظر عام تے آ گیا ہے صحابہ کرام دے متعلق جو جو سوالات اعتراضات شبہات ہا جی اٹھدے نے انہاں دا جوابات نہ بڑے زبردست علمی ایسے علمی انداز نال دیتے نے ہائے ہائے ہائے دل ٹھنڈا سبحان اللہ توجہ ہے میں تھے کتاب کا مطالعہ کر کے بیٹھا خصوصاً سیدنا اسمان گنی رضی اللہ تعالی ویسے بھی یہ تو علاوہ پتا نہیں کچھ پڑھیا میں جناب دے سامنے دو گلام رکھن لگا جواب سے الزام دور کرنے دو گلا رکھن لگا جن بھی اٹھارہ الزام کونے الزام نے اٹھارہ قاضی ابن العربی میں جڑے ذکر فرمائے اٹھارہ الزام نے سارا کا جواب یہ کہ تحقیق کرو کہ اٹھارہ دھارہ انچوں کئی تے اٹھاراں اٹھاراں. ایسے نے جڑے الزام ہی نہیں بنتے الزام ہی نہیں بنتے جاہل بات نہیں سمجھے جاہل لا علم الزام سمجھ کے برائی سمجھ کے جرم سمجھ کے ایب تے نقص سمجھ کے لاندہ لانا ہے حالانکہ وہ نہ جرم نہ ایب نہ نقص ہے وہ دشان اور کچھ ایسے نے کچھ الزام ایسے نے کہ جڑے جھوٹے نے نرح باطل نے انہوں نے کوئی حقیقت ہی نہیں اے خلاصہ دو اٹھارہ دھارہ الزام کچھ ایسے نے جڑے اے بھی ہی نہیں جرم ہی نہیں سمجھ سمجھتا کسوں کچھ ایسے نے جہٹ من کڑ بنا گئے انہوں نے کوئی روایت ہی نہیں توجہ میں سارا نہیں دے سرف ایک دو گلا چن کے جناب اکبر و کبیرہ ایک الزام لایا جڑا جرم نہیں عیب نہیں, نہیں، شانت مسلمان تے بڑا ہے جا نہیں سمجھتا وہ سمجھا ایک ایک ایک ارض کرنا او جی دیکھو جی پہلا قرآن کنے قسم دا ہوں کنے قسم دی عربی لوگتا لکھا ہوں یہ اسمان نے باقی سارے قرآن ختم کر دیتے ایک قرآن رہن قریش دی زبان مدر دی زبان یہ تو بڑھ گا یہ تہینا قرآن نہ زیادتی کی کیوں تو قرآن جلا جھڑے جلا جھڑے قرآن یہ زیادتی کی تھی احراق قرآن باقی قرآن مجید ختم کرنا ایک قرآن ریند دینا جنہوں آنکھیں جاندہ سی ال امام یہ بڑی بڑی زیادتی نا کسی ایک الزام ہے یہ الزام ایسا ہے کہ حضرت دی شان ہے امت دحسان ہے جڑا نہیں سمجھتا وہ پاگل ہے میری گل نہیں سمجھ بولو نا سمجھا جی ذرا گل تھوڑا جا میں پس منظر پیش کرنا یہ عمل یہ عمل اور اتنا بڑا اہم عمل حضرت کیوں کرنا پیا بول ادر جان کا علاقہ جاندھ جاج کل ریاست روس والے اس علاقے مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہیں سن جنگان جس دوسرے لوگ مسلمان ہوں دے سن اسلام داخل ہوں سن ہوں ظاہر بات جو رمزان اسلام دیا راج اسلام کے گلو اسلام دیا صحابہ سمجھ والے سن یہ نم لوگ جڑے آدھے سن وہ نہیں سن سمجھتے آخر وقت گزرتا وقت لگتا راجدارا بیٹھ بیٹھ کے ہی راج سمجھ آتے لوگ جی نم آئے ادھر مکت دی ادھر کچھ بندے اور فلانے پنڈ گئے ابھی نماز پڑھی انہوں قرآن مجید اور لوگ عربی پڑیا پڑھیا اور سنیا سی انا اور پڑیا قرآن دے کوئی ہو لیکن جی ونس منی اربی بھی ونس سمجھنی ہے اللہ واہدریف مولا نے آسانی رکھ دیتی حضور نے فرمایا, ان اللہ فرمایا سات سات جی ہاں لاہور دی پنجابی لاہور دی پنجابی ایک نہیں لاہور اندر چلے جاؤ ریڑ بولے کدھر جانا لبو لہجا بھی اپنا ہی آن جس علاقے بیٹھے انہوں نے او ذرا کسور پاسا مار دی اسی طرح لفظ ذرائع لہجے بدل گیا یا کوئی حرف تبدیل ہو گیا مطلب مانا ایک رحد اسی طرح اربی سی وہ اگو لوکا نو جہاں نئے آدھے سن ان پتا نہیں سی بھی یہ راج کی آج وہ سابا کے سمجھتے سن بھائی سامزت ہے جی مرضی آسی لی توجہ، یعنی اپنی کوئی لفظ دے تبدیل ہو ہے ادھر ادھر پنڈ اس پنڈ یہ دو چار بندے گئے نا ادھر ہو کے قرآن کاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھی تو اپنی پڑھ دلہ جی نماز تو بعد کرے بان پاڑ لیا دے قتل ہو گیا قرآن بدلی دیا بدلی وہ تو لڑائی جڑ گئی لڑائی جڑی ہوں توجہ درا حضرت اسمان کا احسان ویکسمت عجیب گل کمینے لوگ بوکتے کتنے جیسلان دشمن ریڈ ہمیشہ جی اڑی توجہ حضرت بین جمان نبی جڑے رازدار سن حضور صلی اللہ والے انہوں راج دیا بڑی بڑی, بڑی, بڑی گلا دس یہ حضرت, حضرت بن جمان حضرت عثمان کو آئے آ برد کرتے عثمان حضور کی امت نو بچا لے برباد وہ چلے نہیں نا، یہود نے سارا وغیرہ لڑکے ختم ہو جانے میں نمی گل ویختے آیا دردہ دردہ دردہ نماز پڑی، لڑائی ہو گئی قرآن لڑائی قتل ہو گئے نے، اگر یہ ہال امت بڑے فسا مبتلا ہو جاوے گی تیری مہربانی جنو, جنو, جنو, جنو نبی پاک نے رازدار بنایا سی، بڑے بڑے غیب دی تھا اسے صحابی نو اللہ پاک نے دل چ پایا حضرت عثمان نو جا عرض عثمان نے مولا لیت صحابا کیتا آخر خلیفے کا کام یہ ہوئی ہے بادشاہ لٹ مارے لوٹ مار از سے بادشاہی کرنی ربیا جمع کرنا سے کرنا ہجلان تا اکٹھیاں کر کے تے میں نوں پھیلانا سے کرنا اے اج دا رواج اے اج مقصد اے اسلام دے اندر مقصد ہی ایسا, ایسا ایسا کم خلیفہ کرے جیڑا امت نوں تباہی توں بچاندا رہے او جی کوئی پھوک دے تے عثمان دے نال بھوگے حضرت حذیفہ بن یمان دے بھوگے پریشان تو ہو کے جنہ نو حضور نے راز دسے نے اور عجیب گل یمان دی عزت مذہبی ہے جہابن نے وہ بھی لکھتے ہیں مولا علی کی جماعت کا بندہ ہے یہ مولا علی دی جماعت کا بندہ ہی اٹھ کے پریشان ہو کے پہ جانا ہے معلوم ہویا اس نو اس پاسے لاؤن والا علی جماعت کا بندہ ہے تو آخر جی اگر اطراض تو ادھر پہلو اٹھ پینا منہ گا پہلو خل پینا نہ ادھر کھنا نہ سوائے چنکنے بجا کو کوئی ہاتھ نہیں رینی لیا اگر کوئی کچھ بچانا چاہتے ہو تو چلے ہو. سجے کبے نہ ویخا لی ہجمیری فکیر مذہب درال مذہب ہے ہی نار چکبیر نارائ استاد محترم مفتی فضر میں چشتی صاحب جیو جی ویو جیوے, جیوے, جیوے, جیوے, جیوے, جیوے, جیوے, توجہ ہے جیوے بولو ہے ہائے ہائے, ہائے ہائے ہائے قربان جامع قربان جامع حضرت نے جمع فرمائے مولا علی بچائے اتفاق ہویا،, اتفاق ہویا سارے قرآن ٹھیک نے پر اصل قرآن جو نبی سونا دنیا تو جانے وقت آخری سنیا ہے کبیلا موبر میم باد قبیلہ مدر دی عربی جڑی ہے نا اے حضور دی سی قرآن عربی چون حضور دی عربی جڑی سی او دے نال اترے اور او جڑا قرآن سی جڑا حضور تے جیمیں اترے ہیں جیمیں اترے ہیں او سی حضرت زید بن ثابت کول۔ کیوں حضور نے زید بن ثابت نو اپنا پتر بنایا سی ہاں ہاں انہاں نو کہن سن حضور دا متبنا مو بولا بیٹا ایک کار دے اندر ہی حضور دے رہن دے سن مو بولے پتر سن ہاں جی اے سارا ہی ذمہ حضور نے انہاں دا چکیا ہویا سی اور سنوئے میں کہتھ رمز دی گل کرنا عظمت حضرت زید ابن ثابت نو اللہ نے بخشی کیونکہ قرآن محفوظ ہونا سی تے امت احسان ہونا سی ثابت نے وسیلے اللہ نے قرآن صابی کا نام ذکر نہیں حضرت زید کا ذکر ہوا نہ ابو بکر نام آیا نہ دا نام آیا نہ عثمان دا نا آیا نہ علی آیا نہ حسن دا نام آیا نہ اسیر حلور منہ بولے بیٹے حضرت کیوں آیا, آیا؟ بولو تو سی ان حکم دسے نہ تو بغیر حکم دس چڈ ساری دنیا واسطے ایک حکم ہو کی جی وجہ دا نام ذکر کیتا ہے اس واسطے ذکر ہے دنیا نو پتہ لگ جاوے یہ جہا قرآن ہات اینو ای ہی دے گئے بولو اور حضرت زید ابن رضی اللہ تعالی نو, نو سدیا گیا گرام فیصلہ نبی سونا چاہیے ہویا جڑا قرآن گئے کے گئے وہ حضرت زید لہذا زید محمد پاک کی عربی زبان آران تیرے کول ہے باقی ہوں امت نو بچاؤ باقی سارے ختم کر جہاں ایک رکھیا جاوے زبانا باقی رکھن مقصد نہیں سی اصل تے محمد اصل پیغام محفوظ کرنا مقصد سی سبحان اللہ کی لگے پانچ ساتھ زباناں محفوظ کرنی انہاں نے اصل مقصد سی میں پیغام جیں میں اتاریا ہے جس محبوب دی زبان تے آیا ہے ایسے محبوب دی زبان دے وچ یہ قرآن محفوظ ہوگی بول دے نہیں <صفح> وہ محفوظ کی توجہ فیصلہ ہوا فیصلہ سارے باقی دے قرآن دے جلے نسخے سن لکھے ہوئے نا وہ حضرت امہ حفظہ دے کول سن حضرت عمر بن خطاب دی بیٹی پاک حضور دی کارباری سیدہ حفظہ پاک دے کول سن حضرت عثمان نے فرما سارے لے ہو مولا علی وچ سب لے آن لیا کے باقی دے سارے جڑے سن یا پہلو تو تو فر چیر فاڑ کے لیکن صحیح یہ چیری چیر فاڑ کے مسجد نبوی شریف جیڑی ہے اسے تویا ٹویا کھودیا ٹویا کھود کے اتنے شہید اگ شہید کر کے اتے اتنے مٹی پا دیکھی ہوں یہ المام نام کا قرآن المام نام درآن صحابہ کرام نے لکھ لکھ کے سارے علاقے پھیلایا قرآن اگر تل پوچھے حضرت عثمان غنی نے جہاں قرآن لکھوایا سی محفوظ کرایا سی کہ ہر پاس پھیلایا سی اس کی نام سُن آخر المام کی نام سولہ صحیح نا الامام قرآن ہر پاسے پھیلیا کو ہی کہنا ادر وکھون حضرت عثمانِ غنید کیتا احسان مولا علی نے جدو سنیا نا اوس وقت عبداللہ بن سبا دی پارٹی پیدا ہو گئی سی عبداللہ بن سبا ایک یہودی سی کمینا اینا جدو حضرت عمر دی تھاٹھوے تھی نا تو مسلمانہ دے شانوے کی ہر پاسے بلے بلے بلے بلے, بلے. دنیا کفر نام تو کم دی سی انہا لانتی ہیں انہوں اندروں پیسو کم بڑا خراب ہے کیوں کریئے نہ نہ لو انہا ایک بندہ شیطان پیدا کی تاجد نام سے عبداللہ بن سبا انہیں کلمہ اٹھوں پھار لیا دے وچوں منافق لیا لانتی تھے انہیں آ فتنے پائے مسلمان ہے تحقیق جدو کرنے کہ جو کچھ امت ہویا ہے نہ بعد لڑائیاں دے، ستنے دے، دے، اس لانتی شیتانی دی فیلدی دی رنگ بکھاؤ بکھاؤنگ کتے تک دی؟ اندازہ لگایا جو میں گل کر نہیں ادھر ایک کلمہ پڑھ کے آیا ہے کلمہ پڑھ کے آیا دور چا دیے جنوب جات رکھوی تو کرنا پا جائے کر سبے کو نی پہنچایا جاتا تک نہیں ہوا یہاں تو پرہ رہے چنگا باقی تیرے ہو گل ایک لطیفے بطور گل کر گیا اور دسو ایک کلما پڑھ کے پاک دور چمانہ بھی انتہا درجے کا پلیت ہوا کھڑا پاک دور پاک لوگ یہ ابد اللہ بن سبا جس لانتی نے خوفے کے لوگ ایسے تیار کیتے جڑے اپنے آپ مولا علی کے ہوبدار کہتے سن تے علی نو مولا علی نو نکا خدا ہے ہاں جی سب تو پہلا مولا علی نو خدا نا ابن سبا سب مولا علی سرکار نے فرمایا دور خلافت سی فرمایا انہوں نے بلاؤ ہے آگے چاڑو کہ جہاں من خریدنا نو آگے ساڑو جی وہ کٹھے ہوئے کبھی نے انہوں نے آگے سال لگے مولا آگے آپ سانو پک ہو گیا تو خدا کی دیل لانتی کی دیل لانتی بندے سان خدا کہ میں خدا کوئی نہیں منو خدا آخنا ایڈا وڈا جرم ہے میں اگے چھوٹنا خدا جی رہے دیکھ خدا تنا منیا. صرف لانت پی رب خدا نہیں سی منیا. اور خدا منیا ہوتا پھر خدا جنوبی میں خدا نہیں کہنے لگے تو پکا خدا ہو سال پک ہو گیا فرمایا مایا لگے خدا آرام ہے مانے جی جہا ٹولا مولا علی تو خود نہ سمجھے وہ کسی ہو بولو تو صحیح ہے جیڑا ٹولا خود شاہ علی تو نہ سمجھے باقی انہوں نے کون سمجھا بول دے نہیں جی خیر آپ نے آگے جلا دیتے اگے جلا دیتے کشا عبداللہ بن سبا کوفے کے اندر خطبہ دے رہا تقریر کر رہا سی مولا علی نے فرمایا علی اللہ رسول نے جھوٹ بولنا اگر شالی گل سی سنت والا سابے میں زبان کٹا دے سا جاری گلط عقیدے پیدا کیتے صاحب آکا نو یہ مولالی گلانتی فرما سن جھوٹا کزاد فرما سن فرما سن اللہ رسول جھوٹ بول رہے جلیا مت چلے مار دیا گا بولو اے معلوم چاہا ہے, زین چنگا ہے اے زین بولو تو صحیح آئی, جی آئی خیر یہ ہوئی شالی مشکل کشا آپ متفق سن حضرت عثمان اس مان اس کام جس وقت اللہ اکبر و کبیر جس وقت ہو سبائی پارٹی سبائی جماعت حضرت سوائی تاسو شیتان او بس وسے پندرہ ہاں جی ہی کوئی علی مشکل کو شاہ پتا لگا ہوں دا سی میں علی جماعت دا ادھروں اتراج سی حضرت تے تے شاہ علی سن میں ایک گل سناواں لطف ناوے پیسے واپسی ماننا وہ گل میں رکھ کے بیٹھا رہا اچھی بولو اللہ قربان جاوا ساری مشکل گشا نو پتہ لگا لوگو لو عثمان سے زبان نہ کھولیا جے عثمان اسمان کم کام کی اگر ہوگا بھی آل ناراض تقدیر نارا رسالت، نارا تحقیق نارا غسر مفتی فضا الحمد چیشتی صاحب لگا جی رکھ کے بیٹھا آسان؟ کر سکا رو جی بولوان لا قربان جاوا قربان, جاوا، قربان, جاوا، قربان, جاوا، قربان جاوا، قدرہ غور کر پاک محمد کریم نے پاک علی نک شہزادی محترماد کی کہا بچ حضرت اسمان ایک دشال فرما دے دو جی دی دی دی دی اگو فرمایا میں محمد دی سو بیٹی آرو ماری مردیاں سونے محمد نے گل کیوں کی درویش ایک عزت ہے امت ایک عزت ایک امت دے, ایک عزت اور محمد کی اسمت تو وقت محمد سو بیٹی بارے کیوں فرمائے محمد دسیا ہے جنہوں نے میں جس ذات اسمان سے میں اپنی عزت دے بارے بھروسہ رکھنا وا اپنی امت دے بارے بھروسہ کیوں نہیں رکھا گا ہو سکو عزت شہ ہوں سجن بعد سکولی طبقہ پر عزت گزت گزت کی شہ ہوں جیسی شہ محمد کریم اس عزت کے بارے حضرت عثمان تعتماد کرتے جی اعتماد پر کرتے ہزور نے اشارہ د جے جے جے نو اپنی عزت دا خیر خاص سمجھنا ہاں تے امت نہیں سہی امر عزت جیسی شہ میں اپنی انہوں کے سپرد کر چلیا اگر سیانت ہوں لکھ لانت ہے تے جڑا حضرت خیال کرے عزت da da se, دا دشمن سی دشمن سی عزت دا دشمن سی امت مال دا دشمن لانتی تیل شرم نہیں عزت دا وفادار دشمنی رکھڑا نہ جڑا مولا علی سرکار نو آخت رسول نے بیٹی ایک دے دو, دیتی دو, دیتی دو دینا دلیل کریمہ آ سمجھتے سن میری امت دی میری امت دی पर पर पर حفاظت اور نگرانی دا حق ادا وہ نہیں کرنا جڑا میری عزت دی حفاظت میں نگرانی کرے گا کاش کے وہ لوگ وہ لوگ پیدا نہ ہوتے جنہوں نے حضرت عثمان پر زبان کھولی اور کاش کہ اگر کوئی ان میں سے ایسے ہوئے جن سے اتحادی غلطی ہو گئی کاش کہ ان سے وہ اتحادی خطا نہ ہوتی اور ان کا منہ شریف بند رہتا اور یہ زبان حضرت عثمان کے خلاف نہ کھلتی حضرت عثمان غنی ایسی ذات ہیں ان کے خلاف بولنے والا سمجھوئے ان کے خلاف بولنے والا ان پر الزام کا سبب نہیں بن سکتا وہ خود الزام والا بن جائے گا اس پر الزام لگ جائے گا دوسرے لفظ ہیں جن جنہیں جیڑا جہاں تیرے اعتراض کر رہا ہے وہ آپ خود اعتراض آ جائے گا کہ تی خلاف کیا بول رہے ہیں اس کے خلاف بولنے سے خود تیرا مقام ڈگ پیاد رکھا میری گل عثمان غنی وہ شخصیت تھے جن کے خلاف بولنے والا اپنے مقام کو نقصان پہنچا سکتا ہے حضرت عثمان کے مقام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے الزام سی جن جرم سمجھ کے لایا گیا انہوں کا احسان ہے الٹا شان ہے جی ایمان جی قرآن ایک, ایک لوگ مطلب وکرے وکرے کر کے کنیک لڑائیاں پہنچے ہوں بننا نہیں بر معلوم ہویا وہ احسان سی اور ایک, ایک, ایک, ایک الزام دے نے جی حضرت عبداللہ اللہ نے مسور صاحبی پاک نو نے مار مار ان آندرا کڑ دتی فلان یہ اوے بھی بکواس آ جے کہ حضرت سیدہ خاتون نے جنت گئے منگ واسطے جسے کو کوئی بچے بجے بچہ سی پیٹ ڈگ گئی بچہ ڈگ گیا قسم خدا دی کر کے واقعی کوئی دشمن نہیں ہونا اسلام کا گل ہے کرنا گل ہے کرنا میں اگلے دن میرے پاس سوال ہوا میں جاب دا میں جارے دسو ایک ہندو مسل مردوں کے عورتوں دے عورتوں کے مسلے گھر کے ہوں نے وہ باہر مسلیاں عورتیں نہیں جاندیاں ہوں مرد جانتے ہوں ایل ہے کرنا میرا گھر ہے ٹھیک ایتھے پتہ نہیں لکا باہر میں موضوع سنا دیتے ہیں جنہ جنہ موضوعات دی میرے کار آواز بھی نہیں پی بار بھی تھے کیوں مرد باہر عورت نے مردہ بار نے باہر پتا نہیں کہڑی کہڑی گلان کر بندے ہوں تا کر کے میرے نال کلو والے بندے وہ مسلے جانتے ہیں جہے میرے گھر در ہی جان گے سمجھ اللہ بالکل اقل کے پر جو کم حضور نے باہر کر چڈے نے وہ گھر پتہ نہیں کن نے کنیا گلاد نو پتہ ہی نہیں ہو سکیا کی کی ہی نہیں توجہ نہیں فرمائی آ جا کے جے باہر دیاں حضور پتہ کیںیاں جنگاں لنیاں نے اون جنگاں دے اندر کی کچھ بولیا کی کچھ کیتا ہے باہر بیٹھ کے دسنا کی کچھ کیتا ہزاراں بندے باہروں آن کے نوے نوے مسلمانوں ہوئے کلمہ اپ سرکار نے انہاں واسطے احکام جاری کرنے مسائل دسنے انہاں لے کے ٹر جانا بی بی پاک ہورا نو تے کسے یا حضور جا کے دسن بھی اج ای گل ہے تے یا کسے بندے تو ہی پتہ لگنا بی بییاں نو گھر وچ تے نہیں نا پتہ لگ سکدا اسی طرح کئی مسلے ایسے سن ایک مسئلہ یہ بھی باہر ہزور باہر مولا باہر جہاں گلہ حضور نے باہر کی وہ شاہ علی پتہ ہے جی پتہ نہیں سی گل سمجھی ساتون وہ گل ہوئی سی بار تا کر کے سیدہ خاتون جنت نے باغ فدق دا سوال کیتا ہے علی کیوں نہیں کیتا؟ او بولو یا تو آخو علی لال نے علی جان کیونکہ باہر دا مسئلہ سی علی دے سن میں سار سامنے روک کے آخر عدب بھی تو ماردا سی نا ٹھیک ہے شوہر سن ادھر بھی تو سو لمبیا نسبت سب کوئی چھوٹی شاید میں سن کچھ کہہ نہیں لیکن منو پک کیا وہ صدیق صحیح کہ سارے سہی دی سیا نہیں جاندیا یہ اس طرح کی گلج نہیں لگی تک پاک علی نے پاک اہل بیت دوسرے نے اسی طرح ہی رکھا جی سی کے اکبر نے دسیا جی دے نہیں گل کر رہے سر ابد اللہ تھے جھوٹ بول دینا وہ گئی منگنے تک جھوٹ بکواس لان ات اللہ حیر ال توبا توبا توبا توبا توبا. اے اے چوٹ. حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ جلیل قدر صاحب بھی نہیں. اے درویف. حضرت عثمان مانے کسے کسی صحابی نوٹن میری گل غور گوری حضرت عثمان نے کہنی کسی حسابی نو کو مار کسی نوٹن کسی نش کرگلے اتراج ہو سکتا یہاں تین ہو سکتا کی خلیفا ہوں اسے کام جی ان غلط ویخ کے سمجھا نہیں غلط ویک کے سدار نہیں دین تو اندازا کا سونے کروڑا عبداللہ بن تے حضرت نہیں پہنچ سکتے اگلے تے کہنے کہ پتہ نہیں علی پاک نے حضرت بہتے اولا ماں بزرگ فرمند نے علی دا چوتھا نمبر ہے عثمان دا تیسرا نمبر ہے ہوں دس جت علی پاک سرکار جہاں نے او برابر نہیں ہو بھی ہوا ہونا جن عثمان دے برابر لیا گے سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ معلوم ہے او تھے زد... اگر جو کیتا ہوں، جو ہے اللہ ہوتے غلط آخر نہیں تو اپنے اشتہار کے مطابق کیا ان کا حق بنتا تھا سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دم تک حضرت عثمان غنی کا ادب کرتے گئے اور حضرت عثمان غنی آخر وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نو جا کے پوچھا تیمارداری کی تھی جو حق بنتا سی وہ اپنا ادا کیا وقت وڈے ہونے کے باوجود گر کے مار جھوٹ دیاں کہانیاں جوڑ کے حقیقت کچھ اور بنا کچھ ہوگیا حضرت عثمان نے گنی دیوتے الرام بنا یا جھوٹ یا جرمی نہیں دو ہی گل بولو بولو اللہ اللہ یا جھوٹ یا جرمی نہیں اس <سمنٹ> پروردارے عالم سونے مدینے والے محبوب دا صدقہ صاحب ہے اور آل بہت گرام دی عزت و عظمت چسا ون دی اور انہوں نے اسی نال قیامت روٹن دی توفیق بخشے آب.